پروگرام ہو فڑا تھانی کرام دا شاہ اللہ رینیون شادون دا ہار چیرا چنشا چھ نوم یا دے جی وہ کلام میں کے جی آئی چوے سکون میں الارمینا کری دو, دو کالم اللہ واضح بکر اللہ تمہیں ان کو لو خبردار ہلکا مس تو روڈ بندے چلا لگائی کہ روی آگے ہاتھ اور ناک موڑ ہے وہ رب العالمین لیکن خبر در ٹکا تو ہے اعلیٰ حبردار بے ذکر اللہ ہے پا ذکر دا اللہ رب العالمین سے دے دا دا ٹول خبر مست سے سیکلا گیا دیجیے ان دے دی بنگلہ سے جڑا پا آرام بندے پنوب تو بے بےمت اطمینان دزڑ حاصل رب العالمین دا سے مٹر رو بے موت اطمینان حاصل سے درئی زمن میں ہی وہ درئی میں لینا بھی بےحمت سکون حاصلس الا بکراہ تت شاہ آرام نسدا کسے کہ اطمینان دے روڑی کلم اللہ تکشنی ایو شہر ویک نچے سکون ڈونتی پیرتی تھی آسمانوں میں بہاروں میں سرمئی نظاروں میں اس محنت میں جا پہنچا تاروں میں مگر مجھ کو سکون میلا تیس پاروں میں اب یہ جی سکون میں خشتو منے سے پمزکیشے دا گھاٹے گاٹے خال کے سر درونے پو یہ ہے بنگلے سے ہار کے سموسے ردنوں سکون میں مندونا مگر مجھ کو سکون میلا پودی سے تیس پاروں میں پودی سے پرے سے متا سکون ملا چھ سکون اوڑی سکون زندگی رتمن یقینی رت کو یق یقینی سے رتنا ہی چی سکون اوڑی بھی دختہ سكون حاصل ترا ایدر پریشان میں سو دیر پریشان میں بیت کلام اللہ روخدا رخشنی ود وسی پر علاوہ تو جو تتسرنگ سكون حاصل ہے تے سكون حاصل ہے جن حاصل ہے کچرے حاصل نہ سی ہوئی ہے جت میں ہوے دیکھے الاارہ بولا لامین دی پاسے لا رائب فی پہلا قران جس رکی دی جی دا ظالک الکتاب لا رائب فی دا کتاب چدا شخص باپ داس نستدی پہلا دل نے دا خبرو شخص با نہ ہوتا اور بیدا خبر آپ سے رغلی دو تو قرآن سے رغلی چالا بید کر اللہ تطمئن القلوب خبر در حل کا اطمینان دت او ذکر د الله رب العالمین صدا او ذکر د الله رب العالمین ته سیدا ذکر کلام الله دا انا نحن نزلنا الذکر بر ذیش ذکر تویلیا د الله رب د قران تا چې میزه ذکر دغه ذکر د کلام الله ته نو دغه چې ډیر وی الله رب العالمین د سکون حاصله او بل تراب تا ومن اعرض عن ذکری فان لهم عیشه دنکا ونحشره یوم القيامه اعما ذهب راست ریس کوړه سم اخری پاس دی دی مو دے قرآن کو چاہی بازی کو۔ بے عیشوان فعن نہ لہو معیشت عزت میں مول سے بے ان شاء اللہ بہترین خبریں کائے متأثر بیانوے کا دمرا یہ آنچ تو گھر رات آنا چاہیے خبر ہے کہ باہر ہال میچ درج ہے ملگیری روک لیے تو خبر ہے خیرا